إِلَّا الْأَيْنَا نَعْمَ الْغَرِوَا نَعْيِمُ وَنَسَّرَزُّهُ وَعَوْدُّ إِلَّاكِ بِلُّورِهَا نَسْنَا وَمِنْ صِرِّ قَافِ عَبَابِنَا مَنْ لِلَّهُ فَلَاءُ بِلْسَلَا وَمَنْ لِلْهُ فَلَاءَ حَافِلَا وَأَشْهَدُ وَاللَّا إِلَّاكَ وَلَا تَمُوتُمَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا إِلْيُّ الْنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي صَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةً وَصَلَقَ إِنْهَا جَوْجَهَا وَبَتَّ مِنْهُمَا رِجَاءً كَفِيرًا وَإِشْتَاعًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَشَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ ان الله قائد عليكم رفيقا يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله ورسوله قولا شديدا يشدد اعمالكم ولا يضلكم ضلاله ومعيل بالله ورسوله فقد خاض فرزن عبيد اقعوا فإن خير هذه كتاب الله وخير هذه الهدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر القفور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضرارة وكل ضرارة في النار فعوذ بالله استميع لديه من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين اصرقوا على انفسهم لا تضمطوا بالرحمة الله إن الله يغفر الظنوب جميعا إنه هو الغطور الرحيم وأنيقوا إلى ربكم وأسلقوا لكم من قبل أن يأتيكم العذاب وأنتم لا تنصرون واكتبروا أرسى ما أمسل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب فاركتروا وأنتم اور حقید مسجد یہ سوریہ عمر کی تین چیز یہ جو پڑھی گئی ہیں آیت نمبر باون پر چون یہ چیزیں جو پڑھی گئی ہیں اور یہ خاص مسئلہ کا موضوع ہے اللہ محبت آزمین اپنے بنتوں سے دیکھ انتہا ان پر محبت کرنے والا ہے ارخر آدمی ہے غفار ہے ستار ہے اپنی بنتوں پر دیکھ انتہا مہربان ہے ہری اسکینڈل آتا ہے یا پھٹی اسکینڈل آتا ہے اللہ رب العالمین آدمی نے اپنی الفت محبت اور شفت کے ہے سو حصے کیے جن میں سے, سے ایک حصہ جہاں پر آدمی دنیا نے ہے جو لوگوں میں تقسیم کی گئی ہے اس سے ایک ساتھ دوسرے انسان سے وہاں اپنی اولاد سے سے جو محبت کرتے ہوئی ہے اس کا ہوا ہے صاحب کا رسول اللہ رکھا کہ منانوے حصے اللہ تعالیٰ نے کس طرح چھوڑا ہے کہا ہے وہ آپ ہر شاعر مارا اللہ تعالیٰ نے اپنے الفت و حرفت شقت اور قہربانی کی نمنانے حصوں کو اپنے پاس رکھا ہے قیامت کے کشن کے میدان میں اپنے تیمار والوں کے ساتھ نمنان حقت کے ساتھ پیش آئے گا یہ اللہ ابھی بڑا قہبان ہے اللہ خوراک ہمیشہ آپ کے حق میں جو چاہیے وہ بہتر بھی چاہے چاہیے کہیں کسی بچے کا اللہ تعالیٰ برا نہیں چاہیے اس لیے قوڈ کا پریشان یہ ہے کہ قوم کو اللہ تعالیٰ خوشی گڑی پریشانی اور خوشحالی کس حالت میں رکھے اللہ تعالیٰ اچھا گمان رکھے وہ कि حالت میں انسان ہو اللہ پر ایمان کو یقین رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا اچھا مان رکھے اس میں ڈر رکھے کہ ہمیں بھی یہ چیز تکلیف دے نظر آ رہی ہے اس جس کے اندر کوئی نہ کوئی ہمارے خیر کا پہلو اللہ نے ضرور رکھا ہے ہر سبھی بھی انسان جس چیز حالت میں ہو مومن کے لیے یہ جانے اللہ تعالیٰ سے بردمانی کرے ہمیشہ تعالیٰ سے نظر سوچو صحیح بخاری اور کی آیت اور صحیح بخاری جب ہجرت والی راترا ہجرت والی رات میں غار دور کے اندر آپ اب سب ایک رضی اللہ اور تالاٹوں کو لے کر کے رات کی ترائی کا رات کی تاریخ کے بھی اور پورے سال سب وہ آپ کے خلاف کتنا ہوا تھا سب کے سب پہنچتے ہم تک بیٹھے ہوئے ہیں اور کنارے کو پار پکا کھڑے ہوئے ہیں سی اکبر ربی اللہ اور تعالیٰ پڑی کہ اوپر پار پکا کھڑے ہوئے ہیں ان کی چیز نکل گئی رسول اللہ اب وہ بہت برا ہو گیا ہے اب بتائیں ہم پھر بچ سکتے ہیں ان سے اگر کوئی کافی اپنے انگوٹھے پر بھی نگاہ لے تو پہلے اپن اور آپ پر پڑ جائے گی اب تو کوئی فاٹنے کی بھی چلے نہیں کتنا مشکل وقت تھا کتنی پریشانی کا بھی لگاتار رقم چاہیے اور ملے گا آپ کس آپ کے کس طرح کے اور آپ کے جس طرح کی دقت گزاری ہے اس میں بھی آواز و تمہیں بہترین سے مہرا ملے گا نقلیں کا ساتھ یا آباد خطرے یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس میں سن اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا سامان رکھنا ہے کوئی وافدہ نہیں کوئی شکایت نہیں کوئی پریشانی نہیں اس نظر ہے آپ با بکرے سما بند میں ابواہ بتاؤ تو بندے ہیں تنا ہیں چھٹے ہوئے ہیں اور دشمر میرے گرم ہیں لیکن ان دو بندوں کے بارے میں کیا کہا ہے اس کا تیسرا اچھا سنات کو پر ہمارے ہونا ان دونوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا خود اللہ واد ہوگا شہید ہو ہم کو اطمینان ہوا اور آپ کے ساتھ سدن کا اظہار کیا اور جیسے اللہ کو سبق ویسے ہی کل نے معاملہ کیا تو منٹا بنا کر کے وہاں سے لوٹا دیا اسی لیے کام کی میرے اصمان کرو گے ہم تمہارے ساتھ ویسا ہی کریں گے اگر اچھا کمار ہے تو اچھا کریں گے اور اگر میرے کمار بھی تو تمہارے ساتھ پورا ہی شروع ہوگا اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اچھا کمار رکھنے سے تو سی فرمائے اسی لیے بات ہمارے کتابیں اللہ تعالیٰ سے اچھی کب اور اللہ طار سنا سکنا یہ بھی اللہ کارا کی بہت بڑی عبادت ہے کیوں؟ عبادت کا مطلب یہ راہ کا مطلب یہ باجود کا مطلب ہے آپ اپنی پریشانی آپ اپنی آداد اور اپنی ضروریات ہلکا کارا کی طرح متوقع ہو یہ بھی اچھے عبادت ہے آپ اللہ تعالیٰ کے دکھ میں ہو دکھ درد میں ہو تکلیف میں ہو پریشانی میں ہو یا آسانی میں ہو صحت میں ہو یا بیماری میں ہو جس حال میں ہو اللہ تعالیٰ سے اچھی توقع رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ سوگم رہے یہ اللہ تعالیٰ سے توقع رکھنا اور اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ عبادت اللہ تعالیٰ میرے بھائی تعالیٰ سے حدیث خدشی ہے نہ اللہ اللہ فرماتے ہیں یا اور حق کا ایک اور بڑا محمد کا بہترین طریقہ ہے اللہ کا رات سے تم سے کتا ہے چوبیس گھنٹے سارا پرانی کرتے رہتے ہو تمہاری کا پرانی اپنے جگہ پر ہے کہ میرے مطابق یقین رکھو وہاں کو معاف کر دیا کر دیں گے گناسے ہو جائے ہر پرونی ہر سے رکھنا دوا کرو ہر فرو رکھو اب تمہاری پتھر پر محسوس کر دیں گے یا بے بات بڑی بڑی یا go tell me about me دنگو، یا دنگو، تم اگر ہم کو نقصان پہنچانا چاہو تو نقصان بھی پہنچا سکتے وقت فصل پڑونی ہمیں فائدہ پہنچانا چاہو تو ہمیں فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتے یار بات نہیں ہے رکھو وہ آپ میں رکھو اے میرے کھنڈو اگر سارے انسان سارے جیسے نہ بابا آدم کے زمانے کے لیے مل کے آخری زمانے تک کے سارے انسان اور سارے جنار اور سارے مزید اور سارے آخری سارے دوست جمع ہو جائے کانتا کر کے سب کے ساتھ اصلہ کے بچ بن جانے اور سب کے کم ایک کرتے ہیں کے ہیں کے بن جانے پودا کھانا بناتے سارے لوگوں کے بندے سے میری بات میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا ہر لوگوں سے اس طرح میرے لو ہنگ لوہن کا او رکم وہ آپ و ہنسکوں اگر سارے لوگ میرے جانے تو میرے پاس میں کچھ ارافہ نہیں ہوتا اور اس کے برخلاف یا میرے اے میرے بندو رکھو وہاں سے رکھو وہ چیز رکھو اگر تمہارے او تمہارے راستری سارے وسات اور سارے چند سب مل کر کے فرآن نمر بن جائے کانو والا میرا دشمار ہے سب کے پاٹک نمرود بھی تو مار کا نے لے ملک کی سیاح سب کے گڑے بن سے ہماری بارشاہر میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی ہماری کدائی کرنی جاتی ہے ہماری کدائی کے لئے اور لوگوں کے سکوش دینے اور حدایت کرنے سے قائم نہیں ہے اور ملک ہے تو منتشا وہ تو اس کو منتشا وہ تو دلو منتشا ہے اگر کی چاہتی ہے अब मेरे बंदो तुम्हारे ने पंडित से हमारी खुदाई में, में कोई इजाफा नहीं और तमाम लोगों के काफी बन जाने से पूरे बन जाने से हमारी खुदाई की कोई कमी नहीं बात होती और सुन लो आप समाज आतारे याए भी अरे मेरे बंदो अच्छी तरह से सुन लो है मेरे बंदो नौ अन्न ہوں وہ تمہارے اویف تمہارے راتری تمہارے سارے انسان اور تمہارے سارے کلاس سارے لوگ ایک اپنے ایک میٹام میں کئے ہو جائیں اور سارے تارے اور ہر انسان کے معاملے کے مطابق اللہ کا رنگ کو تم دیکھ لکھو ادا بدھ بہارا کہ سارے جب حسط کے میدان میں قیامت بھی اللہ تعالیٰ سے ہوگی تو سب سے پہلے اللہ پنکھوں سے کیا کہے گا اور بندے اللہ کا کیا جواب دیں گے میں تم لوگوں کو بتاؤں رام نے کہا برائے رسول اللہ آپ ضرور بتائیں کہ حسل کے میدان میں بڑوں قیامت اللہ تعالیٰ سب سے پہلے سب سے پہلا سوال پنکھوں سے کیا کرے گا اور سب سے سب سے پہلا جواب کیا دیں گے کے ساتھ پایا سارے سیدھا سیدھا لوگ ایک بڑا گروہ اللہ تعالیٰ تو, تو اللہ اس سے پوچھیں گے ذرا بتاؤ تم لوگ قیامت دنیا میں جب تک گرتا رہے ہماری ملاقات کی تمندہ کرتے تھے ہمارے سامنے کھڑے ہونے کی تمندہ کرتے تھے احمد ہماری ملاقات تجھے پر تھی کبھی سوچ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو جائے بندے کہیں گے نام یاد رکھ نام یاد رکھا اب کچھ آدمی ہاں ہم دعائیں کرتے تھے تمنائیں رکھتے تھے سو اور ساحد کرتے تھے یہ ہماری ملاقات ہمارے رب سے ہو جائے اللہ تعالیٰ کو سیما آس بنا پر میرے اندر کیا سو بھی تھی میری جس میں تک تم تمنا کرتے تھے کہنے کے لا رہا ان سر پہ ایک چیز تھی رجو تو مت سے راتا کا ورخ متا تھا کا اللہ تعالیٰ ایک ہی چیز تھی آپ کے مطابق ہمیں سر کیا چھلک بات کرتے تھے کہ رب سے پورا تھا دوسری طرف ہمیں معاف کر دے گا ہماری تفصیل کر دے گا اللہ تعالیٰ سما دے یہی میرے ساتھ کی کتاب تم میرے مطابق یہ ہے کہ اس میں کام کیا اور یہی تمہاری بارش کو ہم نہ دنوں تک ہم اللہ تعالیٰ بڑا آپ اپنا ایسا کروا الحمد لله وكفى والصلاه على عباده الذين اصطفى وما ذا هي استراسات منتنين في هذا الليل رسولك صلى عليه وسلم اپن قال الله تعالى كيا تطلع انارت الله تعالى فقال كيا تطلع ابن يا ابن ادم يا ابن ادم اي اولاد يا ابن ادم اي اولاد اے آدم کے بیٹو اور بیٹیو نمات اوتنی کا نتی میرے گنٹو آدمی کے دیتے اور بیٹی ہو اچھی طرح سے یاد رکھو اے مہما جب تک گسے توبہ کرتا رہے گا جب تک گسے تارتا رہے گا جب تک گسے اچھی کروں گا پھر اگر ہمارا پرواز ہیں یہ میں تجھے گا تیرے پاس اور پاسوں کے برابر گنا ہویں گے اللہ تعالیٰ فرماتے آگے کسی بھی یا بنا آدم اے آدم کے اولاد اے آدم کے بے دو یاد اے کا کوئی رکھو اے تو نکا نہیں اردو خردوں کا یہ اتنی بڑی زمین ہے ساتوں زمین بھر کر کے اگر اب سے تیرے نام سے آماد ہے اگر ساتوں زمین अगर کر کے پورا لکھے گئے ہیں سب پر اکیل کرے نام ہے رکھنے کے بعد جب تجھے کتاب کے لیے پیش کیا دیا تو میں نے اچھی تھے اور میں نے دیکھا نگر گن اور زمین اور آسمان کر سکتے ہیں لیکن تھی کبھی نہیں کیا ہے تو سب کتابیں جتنے چیرے گنا ہوتے ہیں زمین اور آسمان کر سکے اتنے ہی بلی زمین اور آسما الگ کر ہم میرے سامنے دیش کو ملتے میرے بھائیوں اپنے عقیدے کی طرح ہم لوگ اپنے آپ کو شرکت دینا چاہو یہ کھانے کھا کے تو کرے کم تعمیر کر سکتے ہو اور ون ٹو تھری آپ آ کر ہندوستانی میں اپنی فور کر کے دیکھو اس میں نہ ہوتی ہے نہ حدیثیں ہوتی ہیں یہ طرح نمبر جا دیتے ہیں اور یہ آج کی پچیس میں اور بڑے گی سپاہ کر کے اپنے تبدیل کو بتاؤ جتنے بھی گنا ہوئے ہوں گے اللہ زیادہ تالے بہت کر دیتے ہیں ہم نے جو کے بھی اللہ के جیسے کیا ہے گلیا بلا سو دیو بہت ہریش کے اندر आता ہے صحیح مخار نل حیدرآسان کے سامنے کچھ لوگ آئے کافی آئے برف آئے مشری کا آنے کے بعد کہا کہ محمد صلی اللہ اہام چیز، جس کی جس چیز کی طرف بلاتے ہیں بہت اچھی چیزیں ہم کو اس کام اچھا ہے اور جس رقص کی طرف بلاتے ہیں وہ رب بھی بہت عالی آبشکار ہے لیکن ہم اگر مسلمان ہو جائے تو آپ بتائیں ہم نے بہت سیاح کیا ہے ہم نے بہت چوریاں کی ہم نے پتھر کی حالت میں بہت ہی کا پوچھا اور سکارت کیا ہے اگر ہم سروان ہو جائیں گے تو ایمان لائیں گے تو کیا اندازہ ہمارے سماج گراہوں کو بخش دے گا سام ساموش تھے ایے آیات لے کے اے ہمارے نبی یہ اور نام کے سمجھ میں آ گیا ہے لیکن جنہوں نے اتنے براہ دیے ہیں اتنی برائی وقت ہے کہ یہ करेगा ہیں हमने میں ہو جائیں گے تو نہیں इससे کرے گا جتنا ہم نے میں کیا ہے اسی نا سب اران صحیح لگا اپرومرحمت اللہ ہے یہ جو آپ کے سامنے گئے ہمارے بندے آئے ہیں ان دیر کہہ دو تو ہو جائے ہندا متا ہندا من کرنا چھوڑے جب انہیں کوئی ہے تو اللہ کری نہیں سکتے ہیں نر اچھی آدر وہ اچھا ہو رہا ہے بتا دیں نا میرے امتحان والا ہے جن کی جو سو بارہ کرے اور یہ بھی بتا دیں جو لوگ را نہ کرے ان کے لیے اللہ کی دو لوگ خوبی ہے اللہ تعالیٰ سب کو ہم کی قوپی کروائے الہ آباد میں ہم سب کو سوبا استعفا کر کے قوپی فرمائے جو اتراک ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو استعفا ادا کرا دے پریشان ہرشانی کو دور کر دے اللہ وہ يا أيها الذين آمنوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم I'm not going to go down.